وکالبی و صلی اللہ علیہ وسلم الجہدیا مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت لب چون کے ہم مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساکی کی ادا پر جوم کے ہم اور مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے کچھ ہار تو کم کر گئے جہاں سے گزرے ہم انتہائی واجب الاحترام قابل ست تقریم و تعظیم معزز مکرم محترم علما کرام حضرات منصفین اقام اور میں خانہ علم کے ہم مشرب طلبہ ساتھیوں آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے غزو حدیبیہ معرف و اسباب غزبۂ حدیبیہ کو عالم اسلام کے تمام تر غزوات و سرایہ میں ایک واضح اور نمایاں حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کیونکہ یہ غزوہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی انوکھا اور نرالا ہے تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر عثمانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ جب اکالطو السلام, السلام مدینہ منورہ میں تھے آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ ہم امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور عمرہ کر کے ہلکوں کثر کیا پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے چنانچہ سن چھ ہجری کو نبی علیہ السلام نے اپنے جان کے ساتھ مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے سفر شروع کیا راستہ میں آپ نے سلادوں و سلام کو یہ اطلاع پہنچی جی. جی. کہ کفار نے باقاعدہ جنگ کی تیاری کر لی ہے آپ <قلال> <آمز قلال> علی سراتو <مبار> نے حضرت عثمان کو یہ پیغام دے کر بھیجا کفار سے جا کر کہہ دو ہم لڑائی کرنا ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت عثمان نے جب کفار کے سامنے یہ بات رکھی تو علیہ کفار نے کہا عثمان تو تو عمرہ کر سکتا ہے لیکن محمد کو عمرے کی اجازت نہیں مل سکتی حضرت عثمان نے تاطے پیغمبر میں تڑپ کر جواب دیا فرمایا عمرہ کی چیز ضرور ہے لیکن عثمان ایسا عمرہ نہیں کرنا چاہتا جس میں, پیغمبر کی اطاعت نہ ہو اسی میں پیغمبر علیہ خون عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا واپس نہیں جاؤں گا جس جس کا یہ عزم ہے وہ مجھ محمد کے ہاتھ پر بیعت کرے چودہ سو صحابہ نے اکالیہ سلام کے ہاتھ پر بیعت کی رب جلال کی رحمت جوش میں فرمایا محبوب تیرہ اور تیرے چودہ سو صحابہ کا عثمان کے تقدس کے لیے عثمان کے دفاع کے لیے عثمان کی عظمت کے لیے کٹ جانے کا عزم مجھے بڑا پسند ہے محبوب نیچے تیرہ ہاتھ ہے اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے ید اللہ ان ہاتھوں پر میں خدا کا ہاتھ ہے شامی نے ذوا کار جب کفار کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو ان کے شاہی ایوانوں ایوان ذرا برفا ہو گیا ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ کفار جو مسلمانوں کو مٹانے کا عزم کیے ہوئے تھے جب مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد و شوتے شہادت کو دیکھتے ہیں تو ٹیبل ٹاک اور مذاکرات پر راضی ہو جاتے ہیں چنانچہ سہیل بن عمر سے طویل مذاکرات کے بعد نامے کو حتمی شکل دی جاتی ہے جس کو سلحبیا کہتے ہیں اس سلانامہ کی شرائط اگرچہ ناگزیر اور کڑ تھی جس سے صحابہ کدی کرچی کرچی تھا لیکن اطاعت پیغمبر اور ادب کے تحت یہ سب کچھ دل سے دل دل دل دل دل قبول کر کے واضح کر دیا کہ امیر کے حکم پر جانو کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے اور امیر کے حکم پر جذبات کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے سامی نے مولانا محمد ادریس قاندل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کافروں کے ساتھ سلاح کرنے میں کوئی حکمت و مسلحت ہو تو ایسی بھی جہاد ہے کیونکہ جہاد سے مقصود جہاں ہے وہاں کافروں کے شر سے بچنا بھی ہے لیکن اگر کوئی حکمت و مسلحت نہ ہو تو ایسی سلاح جائز نہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کی تجویز اور فریضہ جہادوں کی تال کی تعطیل کا ساہای ساہای ساہا <سلام> یہ چونکہ فر... یہ... یہ مسلمانوں کی تزلیل اور فریضہ جہاد و قتال کی تعطیل کا باعث ہے مسلمانوں آج ہمیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے اٹھنا ہوگا اور غزوہ آج جب کہ ہر طرف کفر کی یلغار ہے مسلمان عالم طاقتوں کے آخر کھلونا بنے ہوئے ہیں فلسطین سے لے کر کشمیر تک, تک, تک, تک افغانستان سے لے کر شام تک مسلمانی زخموں کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں ان حالات میں ہمیں غزوہ ہدبیہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے جذبات کو امیر اپنے حقوق کے حصول کے لیے میدانی اترنا ہوگا کہ فنا اللہ کی بقا کا راز مجمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اللہ تعالیٰ اور آپ کو بھی سعادت کی زندگی شہادت کی موت